وكل محتاساتين بذاء وكل بذاءتهم غلانا وكل غلراتين سنار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اطيعوا وتباريكوا مصيا كما اطيعوا الذين من قبلكم لعلكم تتقون محترم سامعين بزرگان الدين یہ ماہ رمضان کا دو اشرے تقریباً گزر رہے ہیں پہلا اشرہ گزرا اور دوسرے کے انتہائے آخری ایام چل رہے ہیں اس کے بعد ماہ رمضان کا تیسرا اشرہ شروع ہوگا اللہ رب العالمین کا ایک نظام ہے ہر دن ہر مہینے ہر ہفتے برابر نہیں ہوتے اللہ رب العالمین نے بعض ایام بعض دن اور بعض مہینوں کو خصوصی شرف اور منزلت بخشی ہے ہفتے بھر میں دیکھیں ہفتے بھر میں ہر دن دن ہے لیکن جمعے کے دن کو اللہ کے رسول نے سید الام کرا دیا ہے ہفتہ وار دن کرا دیا ہے خیر و برکت کا دن کرا دیا ہے اور پھر جمعے کے دن بھی یہ پورا دن خیر و برکت کا ہے لیکن نبی علیہ السلام نے شاپ نمایا کہ جمعے کے دن ایک چھوٹی سے گھڑی ہے چھوٹا تھوڑا سا ٹائم ہے لیکن اتنا خیر و برکت کا ٹائم ہے کہ بندہ اس وقت جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے گا اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں اور اس گھڑی کو تلاشنے کی کوشش کرو اور اس میں دعا کرو اللہ تعالیٰ نے ایک جے کا دن جو خیر و برکت والا بنایا اس کی ہر گھڑیاں بھی برابر نہیں ہیں ہے ایسے رمضان میں اللہ رب العالمین نے تین اشرے بنائے ہیں لیکن آخری اشرا جو ہیں اس کا کچھ مقام و مرتبہ اللہ تعالی نے اور بڑھا دیا ہے اسی لیے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یوسیبہ اپنی زندگی بھر تم نیکیاں کرتے رہو کوئی نیکیوں کا خاص سیزن نہ بناؤ نیکیاں تو برابر کرتے رہو حقاض آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں نیک امال کرتے رہیں جب تک کہ موت نہ آ جائے ورن تم مسلم تمہاری موت ایسی حالت میں آئے کہ تم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے رہو پوری زندگی بھر تمہیں نیکامال کرنا ہے لیکن وہ لِنَفَحَاتِ رَبِّكُمْ لیکن اللہ رب العالمین نے سال کے مختلف اوقات میں کچھ نیکیوں اور اپنے رحمتوں کے خاطر مقرر کر رکھے ہیں اور وہ جو نیتیوں کے عقید ہیں رحمتوں اور برکتوں کا سمجھو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی ہوائیں چلتی ہیں وہ تر رضو لیلا فہات اور اب دیکھو ہوائیں چلتی ہیں جب وہ رحمتوں اور برکتوں کی ہوائیں چلنے لگے تو اس موقع کے خاص شاد رکھنا جتنا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہو وہ مخصوص سیاح جو رب کے رحمتوں کی ہواؤں کے ہیں اور جو طوفان چلتا ہے اور اللہ رب العادی کے رحمتوں کی بھرمار وہ بارش ہوتی ہے ان روا کا تک خاص خیال رکھنا کیوں اللہ اکبر آپ نے ساتھ روایا سید اللہ کے رسول نے فرمایا نیکیاں تو ہمیشہ وہ کرتے رہتے ہو لیکن جو مخصوص وقت اللہ نے اپنی مقفرت کے اور بخش کے محدود ٹائم میں رکھا ہے اور جب ہوائیں چلتی ہیں ان مخصوص ایام میں اگر تم نے کوشش کیا تھوڑی سی بھی رب کی مقفرت اور رحمت حاصل ہو گئی فلاس کا باد ہو ابدا صرف مر سے دم تک کبھی تم کو بدبختی نہیں آ سکتی اس لیے دوستو یہ ماہ رمضان کا آخری اشرا جو ہے انہیں مخصوص ایام میں سے ہے اسی لیے نبی علیہ الصلاح و سلام ہے اس اشرے کے اندر کافی آپ کے اندر تبدیلی آ جاتی تھی اور آپ کے ماہ رمضان میں بیس دن جیسے گزرے رہتے تھے اب وہ کیفیت آپ کی نہیں بات رہتی جو رمضان کے آخری اشرے میں بلکہ آخری اشرے میں مزید آپ اللہ تعالیٰ کی عبادات میں سلامت قرآن میں نیک آماد میں کوشش کیا کرتے تھے اسی لیے نبی علیہ حضرت اللہ فرماتی ہیں <تصفح> رسول اللہ اللہ علیہ مانا یسو ہی. نبی علیہ صلاح ماہ رمضان کی پہلی ہی تاریخ سے بے انتہا عبادت ذکر استقفال دعائیں فراوتیں قرآن یہ ساری نیشیاں بڑی کثرت سے کیا کرتے تھے لیکن جب آخری عشرہ لگ جاتا کانا یش شہید اشری اور آخری ما یش فی کی رہی پھر جس دنوں میں جو نیکیاں کرتے تھے آخری اشرے میں تو اتنی زیادہ یہ کرتے کہ اتنی زندگی میں آپ کبھی کرتے ہی نہیں تھے نبی رہیشرا السلام کے امال میں آپ کی میتھوں میں کافی اضافہ ہو جاتا تھا جس الاشر آخر مانا جس غیر نبی رہنے کی ات جتنی کوشش کیا کرتے تھے رمضان کے پہلے اور دوسرے عشرے میں اتنی کوششیں آپ نہیں کیا کرتے تھے اس لیے ہمارے اندر اب کل سے تقریباً یا پرسوں سے یا پرسوں سے جو شروع ہو رہا ہے ہمارے اندر آج تک ہم نے اپنی زبان اپنے آنکھ اپنے کردار کی جتنی ہم نے حفاظت کی ہے اس سے بھی زیادہ اپنے آپ اپنے جان اپنے آپان اپنے, اپنے کار اور اپنے گفتار اور کردار کی حفاظت کریں اور پھر جتنی نیکیاں آج تک کر رہے تھے اس پر استفا نہ کریں بلکہ یہ تو اشرے میں آپ جو نے جو نیکیاں کی ہیں آنے والے اشرے میں نمایاں فرق محسوس ہونا چاہیے آپ نے اس آسری عشرے میں جتنی لیکیا تھی ہیں اتنی لیکیا پہلے عشروں میں آپ نے نہیں کیا تھا یہ نبی علیہ سو راستھان کی سنت ہے اور یہی نبی علیہ سو راست کا طریقہ عمل تھا نمبر اللہ علی علی نبی سالم رضی اللہ تعالیٰ زینب دل کے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان تمام حضرات نے روایت کیا ہے کہ نبی رہی سلاۃ رسول وضرت اللہ امیر المومنین علی نبی اور حسین کے سلما ربی رس النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرات کہتے ہیں کہ جب ماہ رمضان کے آخری اشرا شروع ہو جاتا كان رسول اللہ علیہ وسلم نبی علیہ رہ جب ماہ رمضان کے آخری اشرے میں داخل ہو جاتے بیس رمضان بدھ رہا اکیسواں رمضان شروع ہوا تو چار سیزیں آپ بڑی اہتمام سے کرتے تھے نمبر اے سدم ای طرح آپ لگوٹ تسلیا کرتے تھے لگوت تسلیہ یہ عربی میں بھی اور اردو میں بھی لگوت کسنا ایک جو ہے وہ محاورہ ہے کسی چیز کو کسی چیز کے آپ پیچھے پڑ جائیں کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے آپ پیچھے پڑ جائیں تو کہا جاتا ہے آپ تم ہاتھ دھل کر کے ہمارے پیچھے پڑ گئے یا بالکل آپ نے لگوت باندھ لیا یعنی کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنے کا نام ہے لگوچ کسنا اور نبی حضرت آئے سردی اللہ سالانہ بڑی پیاری تصویر دیتی ہیں کہتے ہیں شخص ماہ رمضان کا کاخریش رہا تھا نبی عرصہ سن لگوش کس لیتے اور لگوش کس کر کے سنجو آپ میدان میں اتر جاتے اور آج بڑی باتیں نشان ہے آپ آداد دیتے ہیں دیکھتے ہیں جب دو پہلوان لگوٹ باندھ کر کے اکھاڑے میں لڑنے کے لیے اتر آتے ہیں مقابلے کے لیے تو دونوں دو میں سے کوئی ای پہلوان ایسا نہیں ہے جو سامنے والے کو شکست دینے کے علاوہ اور کسی چیز کو سوچ رہا ہو بیوی بی بچے دنیا کی ساری چیزوں کو چوک بھرا کر کے پہلوان کی نیا, نگاہ صرف اس پر ہوتی ہے کہ سامنے والے کو صرف دینا اس کو کہا جیسے لگوش کس لینا یعنی نبی علیہ اللہ کا معاملہ یہ تھا ام منموبن عائشہ رضی اللہ تعالی جی کے کہنے کا مطلب کہ نبی علیہ ذرا جس طرح سے لگوش بات کر کے پہلوان اکھاڑے میں آ گیا تو اس کا ایک ہی مقصد رہتا دنیا سے بالکل بے خبر خیف ہو جاتا تھا سامنے والے کو دیر کرنا ایسے ہی ماہر امداد کا آخری اثرات تھا سراط عثان دنیا کی ساری چیزوں کو ترک کر کے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور نیکی یا اکٹھا کرنے کی فکر کیا کرتے تھے نمبر دولاق ماہ رمضان کے آخری شروع ہوتے ہی دوسرا جو نمایاں عمل کرتے وہ سزا آپ اغواج مشہرات سے بالکل کنارا کش اختیار کر لیتے تھے ساری بیویوں سے آپ دور ہو جاتے نا سر تاکہ دیویوں کے ساتھ رہنے میں ممکن ہے عبادت لاہی میں کچھ خرا آ جائے کچھ وقت وہاں ہمارا طرف ہو جائے نبی کنارہ کسی اختیار کر لیتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں آخری اشرے میں ذرہ برابر کوئی بنیادی چیز رکاوٹ ہی نہ بن سکے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم کو بھی توفیق تو فرمائے ہم بھی لمب کچتے ہیں آخری اثرات ہم بھی لگوٹ کستے ہیں لیکن بازار میں عید کا سامان خریدنے کے لیے ہم بھی بڑا زبردست لگوٹ کستے ہیں اگر کسی کو پاکستان جانا ہے تو صرف تیاری کرنے کے لیے ہم بھی لگوٹ کستے ہیں لیکن دنیا کی فضول چینوں کے لیے اور نبی لگوٹ کستے سے اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے میرے بھائی وہ نمبر تین وہ احیا نہیں رہی نبی علیہ سرا صاحب کا معاملہ تو یہ تھا کہ ماہ رمضان کا آخری اشراء شروع ہوتا وہ احیا نہیں رہی پوری, پوری رات رب کی عبادت میں قرآن کی تلاوت میں دعائیں کھڑنے میں ذکر بکرس خان میں اللہ تعالیٰ کی ردا جوئی کے امال میں ساری ساری راتیں آپ گزار دیا کرتے تھے میرے بھائیوں یہ بھی بڑا بہترین امر ہے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس میں کتنے ساتھی بیٹھے ہیں سبھی مزدور نہیں ہیں کچھ شیخ بھی ہوں گے کچھ ارباب بھی ہوں گے کچھ مالدار بھی ہوں گے لیبروں کی مزدوری تو مجبوری ہو سکتی ہے لیکن شیخ لوگوں آپ کی کوئی مجبوری نہیں ہے اگر آپ چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ماہ رمضان میں آپ ہی کر کے اور رات رات بھر چیک کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں لیکن بہ مسلم مسئلہ یہ ہے ڈاکٹر نے بتا دیا اگر نیند نہیں پوری ہوگی تو صحت خراب ہو جائے گی اس لیے رمضان کے مہینے میں بھی اپنی نیند پوری کرنے کے لیے بلکہ سونے کا مہینہ بھائی رجن میں جنے تھے تو بھوک پیاس لگے گی اے اے اس لیے رات بھر جگ اور دل بھر سوتے پڑے رہ جاؤ یہ شہر ہو گیا سونے کا مہینہ میرے بھائیوں یہ مہینہ خیر و برکت کا ہے تیسری چیز جو نبی علیہ السلام بڑی پابندی سے کرتے تھے وہ عیخا و اہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوا آپ ساری ساری رات جگتے اللہ کی عبادت کرتے وہ اور اکیلے نہیں بلکہ اپنے اہل و احال کو بھی اپنے ساتھ عبادت الہی میں مشغول کر دیتے تھے حضرت زینب زینب بنت ام سلمہ آپ کی رضیبہ جو کہتے ہیں کہتی ہے اللہ کی قسم لم رم نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم لب یل یدو آل قیام اللہ کاما کہ اللہ کی کسم کہ آپ کی ربیماں ہے چھوٹی سے بچی تھی کہتی دیکھا کہ رفتار کا آخری اشرا جب شروع ہو جاتا تو نبی علیہ تھا اپنے گھر کے خاندان کے بوڑھوں کا مریضوں کا چھوٹوں کا بڑوں کا بچوں کا جائزہ لیتے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ کے خاندان میں کوئی بوڑھا کوئی مریض کوئی چھوٹا کوئی نابالغ بچہ یا بچی اگر وہ دیوان سے کیک لگا کر کے بھی بیٹھنے کے لائق ہے تو اللہ کے نبی اس کو بھی تیسر سے اٹھا کر کے بیٹھا دیا کرتے جب رب سے لینا ہی ہے تو اکیلے کیوں دے پورے خاندان کے لوگ اسی لیے فاروق اللہ اوتاران عنہ کے بارے میں آتا ہے تحکش کی نماز شروع کرتے اور آدھی رات کو جانے کے بعد بیوی کو بھی اٹھاتے بچوں کو بھی حضرت ابو ہو رضی اللہ رت عنہ یہ کہتے ساری رات ہمارے گھر میں اللہ رحمت کے فرشتے نازل ہوتے رہیں اس لیے خود تازا تحاد کی نماز پڑھتے تھک جاتے تو بی بی کو حکم دیتے اور بی بی تھک جاتی تو اپنے قرآن کو کہتے نماز پڑھتے رہو ساری رات میں ایک لمحہ بھی ایسا نہ ہوتا کہ آبو حرا کے گھر میں کوئی نماز پڑھنے والا نہ کھانا نماز پڑھنا ہو صرف اس دن پر اللہ تعالی کی رحمتیں جو ہو رہی ہیں ہم اس سے محروف نہ ہو سکیں نمبر حیو اے اے اے اے اے نا چار میرے لہو نبی رحسل نمبر ایک نمبر, نمبر دو نبی رہ لہ نمبر تین سد امیزر لہو تصلیہ اور چوتھی چیز جو تھی یہ آپ جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت میں مجبور رکھتے تھے اللہ تعالیٰ کرو ہمیں بھی ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ایسے ہی عبادت کرنے کی توفیق ماہ رمضان دلے سرے دن رہ گئے ہیں لیکن سب سے خیر و برکت والا دن جو ہے دن جو ہے یہ آنے والے ہیں جو دل کے رمضان کا آخری عشرہ ہے اس میں اللہ کی عبادت قیام توبہ الہر تو دعائیں جتنے صدقہ خیرات جتنے ہی نیک کام اور کر کا سکتے ہو کریں اللہ تعالی ہم سب کو ان کی توفیق نصیب فرمائے الحمد للہ وقفا سلام اللہ اماد نبی رہی سرا تو سرام ماہ رمضان کے آخری شری نے تیسرا جو بڑا عمل کیا کرتے تھے او حضرت اے رضی اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق کان رسول یا تقلر الاف من رمضان کان رسول وسلم یا من رمضان علیہ وسلم اے لوگوں باہ رمضان کے آخری اشرے میں نبی علیہ الصلاح سامنے احتکاب کیا کرتے تھے اور ساری زندگی آپ نے احتکاب کیا جب آپ کی وفات ہو گئی تو آپ کے گھر والے آپ اکواج مشہرات نے اس اعتکاب کی سنت کو قائم رکھا اور جاری رکھا اسی لیے میرے بھائیوں ماہ رمضان کے آخری اشرے کی بہترین عبادات میں سے ایک عبادت احتکاف ہے اللہ تعالیٰ اگر آپ کو موقع دیتا ہے آپ کو توفیق بھی نہیں اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں اور کسی مسجد میں آ کر کے احتکاب کرنی کوشش کریں کہ پورے اشرے کا احتکاب کریں اور اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے نبی علیہ سب آخری اشرے کا احتقاب کیوں کرتے تھے اس لیے تاکہ آخری اشرے کا نہ دن ہمارا جائے جائے اور نہ کوئی رات ہماری دنیا داری میں جائے دنیا کی تمام چیزوں کو ترک کر کے آپ اللہ کے گھر میں بیٹھ گئے دن اور رات سارا وقت عبادت الہی میں گزر رہا ہے کوشش یہ کریں کہ آپ پورے دس دن کا احتکاب کریں تاکہ جتنے فضائد بھی آخری اشرے کے ہیں سب احتکاب کی برکت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر دے نمبر دو اگر آپ پورے عشرے کا دس دن کا احتکاب نہیں کر سکتے دو دن کا تین دن کا چار دن کا پانچ دن کا جو بھی آپ احتکاب کر سکتے ہو اور احتکاب ہوتا ہے اور ایک چیز اور یاد رکھو آپ الحمدللہ ہم اور آپ ایک ایسے ملک میں ہیں جہاں ویسے بھی ہفتے میں دو دن کی چھٹی ہوتی ہے اگر آپ احتکاب کرنا چاہیں تو ویسے ہی دو دن کا احتکاب کر سکتے ہیں لیکن ہمت کی ضرورت ہے آپ کو اپنی نگاہوں پر اپنے نقصانی خواہشات پر قابو پانے کی ضرورت ہے عبادت کے کرنے کا بہت ہی بڑا مجال کھلا ہوا ہے اللہ تعالیٰ دعا کرو ہمیں ماہ رمضان کے آخری شعر سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے توفیق رسی فرمائے اس کے جو فروغ ہیں جو برکات ہیں اور اللہ نے جو خیرات رکھی ہیں ہم سب کو اس کا مستحق بنا دے ارحان ہمارے قیام اور سیام کو قبول فرما دے اہم ہم جس کے ہمارے سارے بیماروں کو سفا کلیا پڑھا سارے پریشان حال بھائیوں کی پریشانیوں کو دور کر دے جتنے بے روزگار نے سب کو روزی روٹی سے لگا دے اہن عالمین سب کو صفا کل جاتا فرما اور جس کے میں رہتے ہی وہاں کے رئیس ادورا اور ان کے ساتھیوں کے اللہ حفاظت فرما ہر بڑا ہر آپس سے اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے انہیں اچھے کاموں کی توفیق نصیب فرما ہر غلط کام چلنا ان کے ہاتھوں کو روک لے اور جس شہر کے اندر ہم رہتے ہیں خاص کر خاص کر شارکا وہاں کے حاکم شیخ سلطان حسر اللہ کو اللہ تعالیٰ ہر بڑا ہر آفت سے بچا ہر مصیبت سے بچا نال نین کو اچھے کاموں ملتے مال فرما وہی کام ان سے لے جس میں قوم کی ملت کا فائدہ ہو اور آپ کی رضا ہو ہر ایسے کام کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں امت اور ملت کا نقصان ہو اور آپ کی ناراضگی ہو جہاں بھی مسلمان ہیں سارے مسلم ممالک کو امر کا گہوارہ بنا دے پورا پر ہمارے بھائی جہاں دنیا میں ہیں ہوں وہاں بھی ان کے جان کی مال کی ان کی عزت و عصمت اور عزت کے اللہ تعالی حفاظت سلمان اللہ مسلمات عباد اللہ رحم اللہ ابن اللہ امر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يذكركم لعلكم تذكرون وذكر الله يذكركم ودعوه يستجيب لكم <تصفيق>